ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا اس دن کا آنا برحق ہے پس جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ نے روز قیامت اس دن کے وعد و وعید اور جزا و سزا کا ذکر کرنے کے بعد مزید تاکید کے طور پر فرمایا کہ جس روز قیامت کا ذکر ہوا اس کا آنا امر یقینی ہے اس میں کوئی شک نہیں اس لیے جو شخص اس دن سرخرو ہونا چاہتا ہے وہ اللہ اس کے رسول اور آخرت پر ایمان لا کر گناہوں سے بچے اور عمل صالح کر کے رب العالمین سے قربت حاصل کرے